سوال میرا جناب بے بے کہ, کہ اج کل میں سارے جی پڑھنا مطلب جماعت, وہ دوسرے جماعت دوسرے یا شیعہ حضرات نو کا مطلب سارے جن بھی مطلب ہے نا ایک دوسرے نو مطلب کافور کہ ایک مسلمان آدمی نو پڑھن واسطے کیڑا پمانا ہے جا مطلب سمجھیے کہ یہ آدمی مسلمان ہے یقین جس طرح آخیا گل پرکھن واسطے قرآن کے ابیس آقا, آقا دے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم و اللہ تعالی پیمانہ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا میری امتراہ آقا کریم صلی اللہ تعالی نے او صحابا وقدے تقیدا رکھے گا امل عمل کرے گا جنتی ہوگا بی سی ڈی سی کے سواد الجا شجا فرنار وڈی جماعت وڈی جماعت نکلیا وہ یعنی ہوئی بکری اپنی اجڑ بگاڑ لاستے جماعت کیڑی آتا کریم سلطا صحابہ اقائد کے سیا گل ہی مکی کہ مالا مسلمان بھی نہیں ملے لہذا صحابہ دے میںبے دیکھنے ہو تو ساری ویب سائٹ سوال کا جواب کئی مرتبہ ہو چکا ہے یہ تی دیکھ سکتے ہو پڑھ سکتے ہو اور اگر وہ حوالے نہ ملن تو اسی بار حاضر ہاں جب جدو مرضی کوئی آخر بڑا الزام لگایا جو بندی کتاب لکھے بشریت نسب بشریت ابھی جال محمد مارجن لاستا کتاب کا نا تخبیر کتاب دا نا ہے موری خلیل احمد امبیڈر کی کتاب ہے اس کتاب دیوبند چھپی ہے ہن کراچی دارول شہر تو بھی چھپی ہے گجراوالا مکتبہ ہنسی تو بھی چھپی ہے صفحہ نمبر اکوجا دے لیا ہوا ہے سفا نمبر اٹوجا بہت بڑا شرکار اس میں دل ویڈیو ہے کہ نماز دے اندر اپنے خیال نو کسی بزرگ کی طرف نگاہ دینا چاہے اگ چاہے وہ رسالت میزا ہوں بیل اور گدے کے خیال میں مسترک ہونے سے بدتر ہے کتاب تقریبا تعلیم دن لیا کہ نبی اکرم نے آخیا یہ ایک دن میں بار کر مٹی میں ملنے والا ہوں اگر یہ کتاب چ لف نہ تو یہ چور کی سزاس ہو ساڑی ہوں دسوک الادی کیا ہے بہت بڑا الزام ہے اور دوسرا معاذہ رکھنا کہ نبی مرک مٹی چل گیا کتنی بڑی جسارت جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں یہ گوبندی مولوی اپنی چیزاں مختار ہوا نام محمد علی وہ کسی چیز کا بھی مختار نہ ہوتاب حصے ماند ل کہ نبی اکرم سرسم کا پاگلوں ہاں اگر بھائی بول بھی کس بار وجہ نہ کافر نے کیڑا عمل ہے جیڑا کر کے بول بھی کافر نہیں اسی یہ دسا گے کہ کیا اے عمل امل سابا ہے یا نہیں امل پلو یا نہیں کیتا دسن کے صاحب نے بھی یہ گلیاں نے بھاڈیاں کا جڑا ساتھ سارا سامنے جو جو آکا کریم سلسم کے بارے اندر تقریرا جو جو کرتے ہیں یہ ساری کتاباں میرے ویز بازاروں ملدیاں نے تھی ان ساری کتاباں دیکھ لو اگر ان بارت ہے نہیں تو پھر بھی اگر تھی آخو کہ یار سنی ہی مسلمان نے تو پھر کو علاج سا یعنی جواب موجود ہے بہت سارے بلائے جہاں باہوالا سفے جلد مل جائیں گے جی سہول ابدل مستفی بھائی تشریح معذرت کے ساتھ کہ ہمارے دوست نے دوست